اوض باللہ السمعی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفخیہ ونفخی وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما بين یدیہ من الكتاب ومحیمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا فل في ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات انکل کتاب ابلحق اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی ہے مصدقا لما من الكتاب مصدیقین اس حال میں کہ جو کتابیں اس سے پہلے ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والی اور ان پر محافظ ہے فخنا ہن بیما ان سو ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا ہے ولاب احوا احما جا اکمن حق اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں لکلن جہلنا من کم شرح تم و من تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا ولا کلیہ اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے سو میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھواہ مرجر کم جمیا تم سب کا نوشنا اللہ ہی کی طرف ہے فیونتم بیماکن بی تم فی ہی پھر وہ تمہیں ان کے بارے میں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے گزشتہ آیات میں تورات اور انجیل کے اور اللہ تعالی نے بیان کیے اور اہل کتاب کو ان کے مطابق عمل نہ کرنے ان کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ظالم اور فاصف قرار دیا اور اس آیت میں اب اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اوساط بیان کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ, فحكم انزل اللہ کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مصدیق اما بین الكتاب اور محمین علیہ دو اوصاف سے متفق کیا ہے کہ یہ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے وہ محمد اور ان پر نگہبان بھی ہے نگہبان محافظ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہدایت کے جو علوم معانی اور مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب کے ساتھ قرآن مزید قرقان حمید امانت کے ساتھ بیان کرتا ہے ان میں کسی قسم کی, کی رد و بدل نہیں کرتا اور اسی طرح ان کتابوں میں سابقہ کتب میں تورات رات و انجیل میں یہود نسالا نے جو تحریف کی تھی جو تغیر و تبدل کیا تھا قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے تو اس سے ایک اصول اثر ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل میں موجود جو احکام ہیں انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اگر تو قرآن مجید کے میزان میں وہ صحیح ثابت ہوتے ہیں تو ان کو قبول کر لیا جائے گا اور اگر قرآن کی عدالت میں وہ صحیح ثابت نہیں ہوتے تو پھر انہیں رد کر دیا جائے گا قرآن میزان ہے معیار اور خصوصی ہے حکم ہے سادث کتب صفابیہ میں سے کیا باتیں ٹھیک ہیں اور کیا غلط مہم میں قرآن مجید ان پر نگہبان اور مہمن ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ ان کے درمیان چاہیں تو فیصلہ کریں چاہیں تو ٹھیک کریں اور اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق کریں تو یہاں پہ اللہ سنکھا ہوا نے پھر حکم دیا ہے دینہم اللہ کہ جو اللہ نے نازل کی ہے وہی اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ بھی قرآن مجید کے مطابق کیا جائے گا قرآن مجید قرآن حمید کے مطابق جب مسلمانوں کی عدالت میں یہود و اثارہ کا بھی کیس آئے گا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہودیوں کی تورات میں کیا ہے عیسائیوں کی انجیل میں اس مسئلے کا حل نہیں عدالت مسلمانوں کی ہے حکم فیصل قاضی اور جج مسلمان ہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے جعلنا منكم ومن ہر ایک کے لیے ہم نے شریفہ اور راستہ کا مقرر کیا یہ خطاب یہود نصارا اور مسلمان سبھی کو ہے یعنی وہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت یعنی جو فردی احکام ہے بنیادی احکام کے بارے میں تو کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ہی ہیں جس طرح توحید ہے آخرت کا تصور ہے جنت جہنم کا تصور ہے فرشتوں کا تصور ہے تقدیر کا تصور ہے اور آسمانی کتابوں انبیاء اور رسف ایمانیات سب برابر رہے اسی طرح ہر ندی کی شریعت میں نماز طبق و خیرات زکوٰۃ اور روزہ اس کا تصور موجود رہا اور ابراہیم علیہ سلامت و صلات کے بعد تمام تر انبیاء آئی کی شریعت میں حج کا تصور موجود تھا یعنی اسلام اور ایمان کے جو بنیادی ارکان تھے وہ موجود تھے اسی طرح جہاد کا تصور بھی پایا جاتا تھا لیکن جو فرعی مسائل ہیں فرعی مسائل ان میں کچھ تھوڑا بہت فرق حالات کی مناسبت سے رہا تو ہر وقت میں ہر نبی ہر امت کی شریعت اور طریقے مختلف رہے ہیں اور بعد میں آنے والے نبی کی شریعت میں پہلی شریعت سے مختلف احکام پائے جاتے تھے تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا وہ فرقی احکامات میں ہوتا تھا چونکہ یہ احکامات کسی خاص علاقے یا خاص دور اور زمانے کے ساتھ مختص ہوتے تھے اس لیے جب تک دور وہ رہتا یا جب جو لوگ اس علاقے کے رہنے والے ہوتے ان کو تو وہ احکام سوٹ کرتے بعد والوں کو نہ کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بعد والوں کو احکامات اور طرح کے دے دیتا کچھ احکامات ایسے تھے جو کہ کچھ قوموں کے لیے بطور سزا تھے جیسے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے کئی جرم اللہ تعالی نے گنوائے کہ ان سب کاموں کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ طیبات جو ان کے لیے حلال تھی وہ بھی ان پر ہم نے حرام کر دی تو یہ بطور سزا تھا ان کے لیے اور ان کی شریعت کا مستقل حصہ تھا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے قیامت تک کے لیے ہے تمام تر دنیا کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الانبیاء المبیا انبیاء اللاتی بھائی ہیں اللاتی بھائی یعنی جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں باپ ایک ہو مائیں اللہ ان کو کہتے ہیں اللاتی بھائی انبیاء اللہ بھی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں وہ دینوں واحد دین ان کا ایک ہی ہے یعنی انبیاء وہ اول آ کر آدم علیہ السلام وسلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب الانبیاء یخوتون و دین ہوں ایک ہی دین لے کے آئے ہیں ایک ہی دین رہا ہے ہاں فرعی حکام میں تھوڑا بہت فرق ہوتا رہا ہے اب آخری نبی کے بعد سادہ کسی نبی کے احکامات پر کوئی عمل نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی امام اور مستحد کی بات اس کی رائے اور اس کا قول امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی اہمیت اور حیثیت رکھتی یعنی نبی سے پہلے کی شریعتیں بھی ساری منسوخ اور نبی کے بعد کوئی بڑے سے بڑا امام اور مستحد اور فقیر اور اصولی پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن کے آ جائے اس کی بات بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ولاشاہ اللہ بولا جا تم امت ہوں واحدہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا والا کن لیا بلو کنفیما لیکن وہ تمہیں اس نے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ جو اس نے تم کو دی ہے اس کے بارے میں وہ تمہیں آزمائے نہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو جبر ایک ہی امت بنا دیتا تمہاری مرضی کے خلاف لیکن اللہ تعالی نے جبر نہیں کیا زبردستی نہیں کی یہ اختلاف باقی رکھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم عقل کو استعمال کر کے اور ان اختیارات کو استعمال کر کے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں تم حق کا راستہ منتخب کرتے ہو کہ نہیں اور یہ امتحان ہے تاکہ اللہ تعالی اس میں کامیاب ہونے والے کو جزا اور ناکام ہونے والے کو سزا دے سستا بالکل سو تم نیکی کے کاموں میں صدقت کرو یعنی خواہ الٹی سیدھی بحثیں چھوڑ کے کچ بختیاں چھوڑ کے ان نیکیوں کو اختیار کرو جن کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان کو اختیار کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو جو شریعت اللہ تعالی نے آخری شریعت اور قابل و اکبل بنا کے نازل کر دی پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا چھوڑو انہیں خم خاصے نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ اللہ مرجعکم بما رکن جمع دماغی آخر تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے یہ جو تم اپس میں اختلاف کر کے وقت ضائع کر رہے ہو اللہ سبحانہ ہوا تھا اس کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن خبر دے دے گا وہ ان کم بینا بیمار اور یہ کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کیجیے وال اور ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی نہ کیجیے وح ذر ہوں کام ضر اللہ عدیق اور ان سے بچ کے وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اس حکم سے آپ کو وہ بہ دے دیں، پھیر دے پیچھے ہٹا پھر اگر وہ پھر جائے تو جان کہ اللہ تعالیٰ کو صرف یہ چاہتا ہے بھی کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے سزا پہنچائے اور یقیناً لوگوں میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں حکم دیا ہے پچھلی آیت میں فہ کم بئینہ بیما انضر کہ جو اللہ نے نازر کیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجیے اب یہاں پہ پھر اس بات کو دوہرایا ہے اب انحم دئی نہ بیما اللہ کہ اہل کتاب اگرچہ آپس میں باہم دستوں گرے با ہیں مگر آپ ان کے باہمی اختلافات سے متاثر ہو کر اپنے فریضہ منصبی کو نہ بھول جائیں ان سے متاثر نہ, نہ, نہ ہوں بلکہ اللہ کی اتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار بھی رہنا ہے واحدر ہوں ان سے ہوشیار رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گرو کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ تعالی کے نازل کردہ حکام سے ہٹا دے تو کسی بھی طور پر اللہ تعالی کے نازل کردہ جو احکامات ہیں وہی الہی اس کا دامن نہیں چھوڑنا اور اگر یہ لوگ پہلی کتاب یہود و سارا وہ رہ راہ پر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق سے محروم رکھ کے اس دنیا میں ان کو جلا وطنی جزیا اور قطر جیسی سزائیں دے کیونکہ ان میں سے انصاف پسند اور حق پر چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی شامت وہ بندے پر کیا کیا کہر جھاتی ہے اس لیے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حاجہ میں خطبہ حاجت میں کہا کرتے تھے بلاہ شرور انفوسیناً ومن ہم اللہ سے اپنی نفس اپنی ذات کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنی نفس کی شرارتوں سے مین سی یہ آتی اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی شامت سے اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو شامت اعمال یہ بہت غضب اور کہر گاتی اور نقصان پہنچاتی ہے افقمل جاہریت یہ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں فیصومی نوم اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالی کی اتاری ہوئی اللہ تعالی کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کفر اور جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد ذاتی خواہشات پر ہوتی تھی اور جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرف کاری کی جاتی اسی کا نام یہ حوضیت ہے کہ وہ چھوٹے درجے کے آدمی کے مقابلے میں بڑے درجے کے آدمی کا لحاظ رکھا کرتے تھے اور کمزوروں پر حد قائم کر دیتے اور مالدار طبقے کو رعایت دیتے سہولت دیتے اب تو مسلم حکام کے زمانے کے علماء نے بھی ایسے احکام اور ہیلے ایجاد کیے ہیں کہ اللہ تعالی کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن بن گیا ہے شراب کی ایک دو قسموں کے علاوہ باقی نشہ آور چیزیں ساری انہوں نے حل کر دی اور وہ جو ایک دو قسمیں ہیں ان کے اندر بھی پھر کچھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا کرنے پر حاصل انہوں نے ساکت کی ہوئی ہے اور کسان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تقریبا اس کو باطل کر دیا سود کی کئی سورتوں کو حلال کر دیا اور اسی طرح چور عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صحدی مال کو معاف کرنے کا اختیار دے لیا کہ وہ چور کو معاف کر دے شواہد کے ساتھ چور کا جرم ثابت ہونے کے بعد صرف چور یہ دعویٰ کر دے کہ یہ مال میرا ہی تھا تو بھی اس سے حد ثابت ہو جاتی ہے وہ اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت بھی نہ پیش کر سکے اور وہ امام جس کے اوپر کوئی اور امام حاکم نہ ہو جس طرح پاکستان میں سب سے بڑا ہوتا صدر کا ہوتا ہے بس اس کو ہر قسم کی حدود سے بری قرار دے گا کہ اس کے اوپر کوئی کچھ بھی نافذ نہیں ہوگا اب بھی ہمارے یہاں بھی چونکہ انہی لوگوں کا قانون چلتا ہے تو صدر کی بات آتی ہے کہ ان کو صدارتی استثناء حاصل ہے وہ صدارتی استثناء پر میں اسی یہ مسلمانوں کی فکا کا ہے جو ہمارے ملک میں رائے پر نافذ ہے صدارتی استثنا وہیں سے نکلا ہے اور پھر ان حکام کو انہوں نے اسلامی شریعت قرار دے کر مسلمانوں کے ملکوں پر نافذ کیا اور اسی کی وجہ سے یہ خاص مذہب جو ہے یہ دنیا کے اکثر بیشتر علاقوں میں پھیلا آج ہمارے ملک میں بھی وہی فکا اور وہی شریعت نافل ہے جو ان کی مرکب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقا حکم جاہلیت یہ دکون کیا پھر وہ جاہلیت والا حکم تلاش کرتے ہیں اس طرح یہ حضور اخارا میں شریعت بدلنے والوں کے لیے تھا اسی طرح ایسے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمان جو قرآن و حدیث کے زری احکام کے مقابلے میں اپنے من گھڑت احکام نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں اس کا نتیجہ بھی دنیا میں مسلمانوں کی زدت غلبے سے محرومی کفار کی بدترین غلامی اور مسلمانوں کی رسوائی کی صورت میں نکلا ہے اب بھی مسلمانوں کے اکثر حکام نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنائے ہوئے ہیں وہ ایسی علماء کونسلیں بناتے رہتے ہیں جو قدیم جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئے سے نئی جاہریت کی یاد کرتے اور اس کے نفاذ کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور قانون بناتے رہتے ہیں اور نام اس کا اسلامی کونسل رکھ دیتے ہیں اس طرح ہماری بھی ایک ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور وہ کوئی نہ کوئی گل ہی کھلاتی رہتی ہے ہاں خود کی وزیر بات یہ ہے کہ وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہوتی ہے اس کی جو باتیں شریعت کے مطابق ہوتی ہیں اور حکمرانوں کو پسند نہیں آتی اس کو ویسے یہود کر دیتے ہیں کتنے دفعہ بل پیش کیا ہے مثلاً سود کو ہی لے لیں سود کی حرمت کے حوالے سے تو پاکستان وہ نہیں مانتا اس کو خاک میں پیسا نہیں سود حلال ہی رہے گا اگر سود کو ہم نے حرام کر دیا اپنے گلف میں تو ہم تو سارے دھوکھے مر جائیں گے سارے سود خور رڑے ہوئے ہیں ملے ہوئے اور جو پھر ان کے نظریاتی کونسل کے اسلامی کونسلوں کے وہ الٹے سیدھے فطرے اور فیصلے اور سفارشات ہوتی ہیں قراردادیں ہوتی ہیں جن سے ان کی خواہشات کی تکویل ہوتی ہے اس کو فوراً داخل کر دیا گیا نام اسلامی کو سے رکھا ہوا ہے تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں حکم الاہریت یہ بولئے کہ جہلیت والا فیصلہ تلاش کرتے رہتے ہیں حکم المی یوتین یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بھر کے اچھا فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں